یہ جی کیا ہے سورت انفال جی؟ ربط سورہ انفال بل آرا سورہ آر میں جہاد باللسان یعنی تبلیغ کے ذریعے اے لائے اللہ کا حکم تھا اب سورہ انفال و توبہ میں جہاد بیک سنان کے ذریعے اللہ کالمۃ اللہ اور مشرقین کی سر کو بھی کا حکم ہے خلاصہ اس سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ صورت کی ابتدار سے بارہ نو کے اختتام تک دوسرا حصہ انما غنمتوں سے سورت کے آخر تک دونوں حصوں میں دو مضمون ہیں پہلا مضمون مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے حکم کو تابع کرو دوسرا مضمون ہے قوانین جہاد پہلے حصے میں مضمون اول بالاجمال ہے جیسے قل الانفال اللّہ والرسول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 کوئی جان زیادہ قیمتی ہوتی ہے یا مال زیادہ قیمتی ہوتی ہے اب یہ بے وق جو کہتے ہیں کہ ادھر لڑنے جائیں تو ٹھیک ہے قتل و قتال ہو ادھر یعنی مال ان کا نہیں لوٹ سکتے تو ہر بھی کافروں کی جان کو تو مار دو ٹھیک ہے ان کا مال نہیں لوٹ سکتے ہی ہما کتنی ہر بھی کافر کو ہر قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں قرآن میں ہے بلا یونا من ادوین نئے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 اس نے راہ تبدیل کر دیا کیا جو راستہ مشہور تھا نا وہ راہ تبدیل کر دیا یہ مدینے سے سمندر اس طرف ہے وہ ساحل سمندر نیچے وا حصہ لے کے بھاگ گیا اور کوئی پیغام بھیجا ہوگا اس نے بڑی تیز رفتار سواری کے اوپر مکے پا تو وہاں سے لشکر تیار ہوا کس کا ابو جہل کا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 کہ مال غنیمت کا اصل مالک کون ہے اللہ کیا جس نے تمہاری نصرت کی اور تم یاب ہوئے اور اللہ کی طرف سے نائب کون ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا تم اس بارے میں چہ گویا نہ کرو جس طرح اللہ حکم دیں گے اسی طرح تقسیم ہوگی وہ کیا ہوگا وہ ایک پاؤ بعد میں والم النوا غنی وہاں تفصیل ہوگی ادھر تفصیل نہیں ہے وہ پانچواں حصہ خمس کا نکالا جاتا ہے حکومت کے لیے تفصیل آگے ہوگی باقی جو چار حصے تقسیم کیے جاتے ہیں مجاہدین کے اندر وہ آگے تفصیل پوری آئے گی اتنی سمجھ آئے گی نا ابھی فی الحال یہ سمجھایا گیا ہے کہ مال غنیمت کے اندر چیمیں گویا نہ کرو بس یہی کہو کہ اللہ کا ملک ہے اور حضور چاہیں گے جس طرح تقسیم کریں گے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 اور دوسرا مضمون آئے گا قوانین جہاد وہ آگے آ رہا ہے جو کہ پانچ ہیں علتیں سات قوانین جہاد کتنی پانچ سوال کرتے ہیں آپ سے غنائم کے متعلق آپ فرما دیجئے غنیمتیں کس کی ہیں اللہ کی ہیں وہ مالک حقیقی ہے اور رسول کے ہیں وہ نائب ہیں ان کے فتح اللہ اصول کامیابی لہذا چے میں گوئیں نہ کرو اصول کامیابی ڈرو اللہ سے نمبر ایک واصل ذات بینکم نمبر دو اور آپس میں اصلاح رکھو جھگڑا نہ ہو واپی اللہ ورسولہ نمبر تین اصول کامیابی اتاج کرو اللہ کی اس کے رسول کی اگر ہو تم مومن ان نمل مومنون او صاف مومنین کاملین مومنی مومنین کاملین پختہ بات ہے کہ کامل مومن وہ ہیں جب ذکر کیا جاتے اللہ تعالی کا تو واجل قلوب ان کے دل کاٹتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں بھئی وجل کس کو کہتے ہیں آپ کے کسی بڑے پیر استاد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 اس کا علاج کرو اس نے کہا کب بیمار ہوا ہے انہوں نے کہا اس شکار کے لیے نکلا تھا اور بیمار ہو گیا باپ آشر کہ اس کی نبس پہ ہاتھ رکھا کہا کہ جس گلی سے نکلا تھا نا شکار کے لیے یہ گلی ہوتی ہیں نا کوچے ہوتے ہیں جس کوچے گلی سے نکلا تھا علاج کے لیے. اپنا شکار کے لیے وہاں کی حسین لڑکیوں کے نام لیتے جاؤ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 نفس ایمان کو نا کس کو نفس ایمان تو تصدیق قلبی ہے وہ تو برابر رہتی ہے سمجھے جی ان کے نور ایمان کو بڑھاتے ہیں والا عرب ہے توکا یہ تیسری صفت کا ہے خاص اپنے رب پہ توکا کرتے ہیں اللہ دین چوتھی صفات قائم کرتے ہیں نماز کو ممار رکھنا پانچویں صفات جس سے کہ رزق دیا ہم نے خرچ کرتے ہیں الاقم حق کا یہ انجام دنیاوی دنیاوی انجام یہی موہ میں نہ پکے لاہم دراجات انجام اخروی ان کے لیے درجات ہیں نزدیک رب ان کے بحشت میں بخش ہے کے کریم ہے تو میرے عزیز یہ مضمون اول بالاجمال آ گیا نہیں کیا ہے مضمون اول بالاجمال کہ غنیمتوں کا مالک اللہ ہے اجمالی جواب ہے حضور اس کے نائب ہیں لہٰذا اعتراض وغیرہ نہ کرو چی میں نہ کرو اب آگے التیں بیان ہو رہی ہیں جی کما اخراج کربو کا مضمون اول کی علت نمبر بار مضمون اول کی علت نمبر تمبارے اب دیکھو جی کہ اللہ تمہیں لے آیا ہے ابو جہل سے لڑنے کے لیے تم خدا ہے وہ تم تو گئے تھے ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ لڑنے کے لیے تو ادھر کون لے آیا ہے خدا لے آیا ہے اللہ نے سبب بنا دیا کہ ابو سفیان کا کافلا باز گیا اور کون آ بڑا دشمن تمہارے سامنے آ گیا. اللہ نے ہمت دی, دی خدا لے آیا ہے اس لیے خنید میں کس کا حق ہے خدا کا حق ہے ورنہ تین سو تیرہ آدمی غیر مسلح کیسے تم فت یاب ہو سکتے تھے ایک کاف ببا نے لام ہے کاف تال اللہ کا حق ہے بچ اس کے کہ نکالا اللہ نے تجھ کو اللہ کے نمبر ایک لکھی ہے نا نکالا تجھ کو تیرے رب نے ساتھ گھر تیرے کے ساتھ حکمت کے وائن فریقان اور بے شک ایک گرو مومنین کا لکار سمجھنے والے تھے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 بعد اس کے, کے واضح ہو چکا تو ایسے آتے تھے گویا کہ چلائے جاتے ہیں کسی طرف موت کی طرف دیکھ رہے ہیں بھئی ہوتا تو ایسے ہے نا وہ ہزار یہ تین سو تیرہ وہ مسلح یہ کیا غیر مسلح علت نمبر ایک آ گئی علت نمبر دو اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ ان دو تحفوں میں سے ایک تحفے پہ فتح ہو گئے دو تحفے کون سے تھے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 غیر صاحب شوکت کا یعنی غیر مسلح وہ غیر صاحب شوکت کا کون تھا ابو سفیان کا کافلا تم چاہتے تھے کہ غیر صاحب شوکت کا یعنی غیر مسلح ہو واسے تمہارے لیکن اللہ کا ارادہ کیا تھا کہ تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہو ابو جہل کے لئے. کیوں اس لیے کہ اس کی لڑائی کے اندر ایک فائدہ یہ تھا کہ اسلام کا غلبہ تھا کیا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 لکا کا کیا, کیا منا غالب کر دے حق کو بے کلمات ہی اپنے وعدوں کے موافک اور کاٹ ڈالے جاڑ کے سی کافروں کی لے یو ہی کل حکا آگے جو لے لےکل حکا ہے نا اس سے پہلے عبارت معذور کرو فا مارا قوم بے کتا فا آمارا قوم بے کتان نفیر اللہ نے تمہیں حکم کیا کہ کس کے ساتھ لڑو نفیر کے ساتھ نفیر کا کیا مانا ہاں اس قابو جال کے لشکر کے ساتھ حکم کیا تم کو سا کتا نفیر کے تاکہ غالب کرے حق کو اور مٹا دے باطل کو اگرچہ مکرو سمجھے مجرم یہ کتنی علتیں آ گئیں کتنی جی دو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 انی ممیدوں بے شک میں مدر کرنے والوں تمہاری سات ہزار فرشتے کے مرد فین لگاتار آنے والے مرد فین لگاتار آنے والے تما جالہ اللہ امداد بالملائکہ کی حکمت امداد بالملائکہ کی حکمت نمبر بھائی حکمت یہی تھی کہ ملائکہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ انسان کا دل کا ہوتا ہے مطمئن تو نہ حقیقت مدت تو اللہ کی ہے امداد دل ملائکہ کی حکمت بر نہیں کیا امداد کو اللہ نے مگر خوشخبری نمبر ایک والنا نمبر دو حکمت تاکہ مطمئن ساتھ اس کے دل تمہارے ورنہ نہیں حقیقت مدت مگر اللہ کی طرف سے وہی غالب ہیں حکمت والے ہیں اللہ کتنی دی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 اللہ تعالی اپنی طرف سے کیا دے رہے تھے امن بوجہ دین امن کیا اپنی طرف سے یو نزل علیہ اور اتارتا تھا اوپر تمہارے آسمان سے کس کو پانی کو تاکہ پاک کرے تم کو بس باب اس کے اے حکمت تنزیل ماں نمبر ایک پانی کیوں بارش حکمت تنزیل ماں نمبر کے پاک کرے تم کو ساتھ وضو کرو غسول کرو وہ یوزے با حکمت نمبر دو اور دور کرے تم سے وسوسہ شیطان کا شیطان نے کیا وسوسے ڈالے تھے کہ اگر تم حق پہ ہوتے تو پانی کی طرح ہوتے اچھی زمین کی طرح ہوتے یہ وسے ڈال رہا تھا یہ بھی دور کرے والے یار بیتا حکمت نمبر کتنی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 تو اس کے ہاتھ کو ماف کرے کیا ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں تاکہ ہاتھ کے ساتھ لڑ نہ سکے دیکھو جی. ان قریبے ڈالوں گا کافروں کے دلوں کے اندر روب کو فضر بوفا کل آنا بس مارو تم اوپر کس کے گردنوں کے اور مارو تم انہیں سے کل بنان ہر پورے کو یہ انگلیوں کے پورے یہ کاٹو زال کبھی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 وا لفرین عزابار <النَّار> یہ انجام کون سا ہے اخروی ول کافرین ان کافرین سے پہلے کا مقدر ہے لم اس دنیاوی عذاب کو پس چکھو اور جان لو بے شک کافروں کے لیے عذاب نار ہے یہ میرے عزیز یہ کتنی علطیں تھی؟ آ تھیں وہ کتنی دو علمتیں آگے آئیں گی اور قوانین جہاد کتنی ہے جی پانچ ہے نا کہ پہلا قانون جہاد لکھو یا یوحلہ منو قانون جہاد نمبر اے پہلے حصے میں قوانین جہاد پانچ ہیں علتیں سات ہیں اے ایمان والو جب ملو تم کافروں کو آمنے سامنے زافن کا من جی دو بدو آمنے سامنے پسنا پھرو ان سے پیٹھوں کو پیٹھ بھی دیکھ نہ بھاگو لو وہ میو اور جس شخص نے پھیری ان سے اس دن کیا پیٹھ اپنی یہ شرط ہے اب تم بتاؤ اس کی جگہ کہاں ہے فقط با بے خاص من اللہ اس کی جگہ کیا ہے اس کا معنی پہلے کر لو آگے ہم پہلے یہ مانا کریں گے پھر بعد میں لوٹیں گے جس نے پھیری ان سے اس دن پیٹ آپ تو اس کا انجام کیا ہے جی فقد با آ یہ جزا ہے پستا کی رجوع کیا اس نے سات غضب اللہ کے ٹھکانوں کا جاننا میں برا ٹھکانا ہے یہ انجام فرار ہے تو پیٹھ دے کے بھاگنا جرم ہے یا نہیں لیکن دو صورتوں میں بھاگ سکتے ہو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 ایک بڑی جماعت کی طرح پناہ لی پھر ان کو لے آیا لڑنے کے لیے یہ بات ہے میں یا نہیں اچھا جی ذرا غور فرمائیے میں ایسے ایک بٹھی کنکڑی کی اٹھاتا ہوں ایسے مارتا ہوں با ایسے اور وہ کنکڑیاں جو ہے نا دور کھڑے ہوئے ایک میل پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے آنکھوں کا پہنچ جاتی ہیں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 پانچ علتیں تھیں نا ان کا سمرہ ہے الا خمسا کا سمرہ بس نہیں قتل کیا تم نے ان کو لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا کیونکہ عام طور پہ آد تین سو تیرہ ہوں غیر مسلح وہ ہزار کو قتل کر سکتے ہیں اللہ نے قتل کیا ہمارا رمایتا زرمایتا اور نہ پھینکا تو نے جب کے فنکا تو نے کس کو پھینکا او مٹھی کنکروں کی لیکن اللہ نے پھینکا خدا نے پہنچایا والے یوبلی المبو مین اس سے پہلے عبارت معذوف ہے فال ظال کا فری فالا ضال کا لم حل کافری اللہ نے یہ کام کیوں کیا تاکہ کافروں کو مٹا دے اور مومنین کو کیا دے انعام دے فا لال کال یمح کل کافرین تاکہ مٹا دے کافروں کو اور تاکہ انعام دے مومنین کو اپنی طرف سے انعام اچھا یہاں بلا کمن کیا کرو گے انعام بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں ظالقم فضوق ہو وہ جیسے پہلے ذالکم کے بعد کیا تھا فضو کو ہو تھا یا نہیں ادھر بھی ظالکم کے بعد فضو ہو مقدر ہے یہ عذاب تو چکھ لو اور یہ جانو کہ اللہ تعالی کمزور کرنے والا ہے کافروں کے داؤ کو ان تصفتے ہو زاجر ان تصفتے ہو فقت الفت ملفت زاجر ہے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 تو اللہ نے فرمایا جو پتہ مانگتے تو نہ حق والوں گی وہ آگ نہیں تو حق والے محمد کریم ہے اگر فتح مانگتے تھے تم ایک مانا دوسرا مانا اگر فیصلہ مانگتے تھے تم پچھتا کی گا گیا فیصلہ پتہ اور اگر رک کے رہے نا آئندہ کفور سے تو بہتر آئے اور اگر لوٹے تم حضور کے مقابلے کے تو ہم بھی لوٹیں گے حضور کی مدد کے لیے اللہ فرماتے ہیں اور پھر ہر نہ کام آئے گا تم سے جتھا تمہارا کچھ بھی جماعتیں اگرچہ بہت کو نہ ہوں واہ ان اللہ سے پہلے اے لامو ہے اور جان لو کہ اللہ کی مائیا کس کے ساتھ آئے مومنین کے ساتھ ہیں اللہ مومنین کی مدد کرتے ہیں اللہ